نی عبد اللہ ہبن محمد دن خالا سنا ازہر اوبا خالا کون تو جال سن فی مسجد امام بخاری راہ ماحلہ ہو فرما نے مینو ادی سنا ابد اللہ بن محمد نے فرما نے سانو حدیث سنائی ازہ سمان نے ابن تو او روایت فرما نے محمد بن سیرین تو او روایت کردے کیش قیس بن بان تو رحمت اللہ علیہ فرماند نے میں مدینہ مربرا کی مسجد کے اندر بیٹھا آیا ایک آدمی آ گیا دے چہرے اتنے خوشو تشو دے آسار سن لوگ لگے اے آدمی آیا ہے اے جنتی دو رختہ اس نے پڑیاں تے فلکیاں مفت مختصار تو پھر وہ واپس چلے گئے میں ان کے پیچھے پیچھے کہ پتہ کرا اے کون شخص نے ملیا ان جا کے ارض کر لگا تسی جدوں مسجد کے اندر داخل ہوئے سو ہو تو لوگ آخر سی اے جنتی آدمی ہے فرمان لگے اللہ دی قسم کسے واسطے سے لائق نہیں مناسب نہیں وہ بات کرے جس کالن ہی نہیں میں سباب دا نا کہ لوگ جنتی کیوں کہہ رہے سن فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے بچ خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنایا خواب یہ کہ میں ایک باپ در بڑا وسیع خولا باب بڑا سر سبز دے درمیان چہے دا ایک ستون ہے نیچے والا حصہ دا زمین چڈے اوپر والا حصہ دا آسمان بہت بلند ہے اوپر جا کے بڑی دور ایک کڑا ہے تے مینو کیا گیا یہ ستون دے چڑھ جا میں کہ لگا جی میں ستون اتنے چڑھ نہیں سکتا ایک خادم آ گیا اس نے مینو پچھوں دی پکڑ کے دے وہ دے چڑھا درباندے نے میں پھر وہ ستون سے چڑھتا چلا گیا اوپر اوپر جہاں کڑا سا جا کے پکڑ لیا مینو یہ حکم ہوا کہ اس کڑے نو مضبوطی نال پکڑ لے پھر میں بےدار ہو گیا جاگ میری خل گئی وہ کڑا جڑا وہ میرے ہاتھ سی نبی کریم صلاح سلوم خواب سنایا رسول اللہ صلاح فرمایا اوڑا باغ ہے یہ اسلام کے ستون جہا سی لوہے کا اے اسلام دا ستون تند اوپر جڑا کڑا سی اے مضبوط کڑا ہے تے تو اسلام ہوتے ہوئے تے موت تک اسلام ہوتے اتے گا اے آدمی جڑے مسجد جائے تے دو رگتہ پڑھ کے تے چلے گئے تے لوگ آتے سن اے جنتی یہ ابد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ہو تعالان ہو رسول اللہ, اللہ حوالہ سی بخاری جلد پہلی پارہ پندرہ کتاب منا کے بے بابے باب کتاب کے بے ابد اللہ ہب نے سلام تو اس حدیث تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی دی فضیلت دی اونا دے مقام کی رفت بلندی ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالی ہر ایک نو لے کے جیتا پیدا